اور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا ودا ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا تو کیا تم نہیں بھی پایا جو تمہارے رب نہیں سچا ودا تمہیں دیا تھا بولے ہا اور بیچ میں مناد نہیں پکار دیا کہ اللہ کی لانت ضلع پر